الحمد اللہ علیہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ شاہمی مرادی باقی کہتے ہیں ہمارے سدار خطاب ہے اس میں کل ہم نے جو پہلے والے میں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 حدیش مشہور میں یہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کے جتنے آسماء وسطہ ہیں اس سلسلے میں معذیت ہیں وہ عماروں کو شیئر کریں گے تو سب سے یہ اس میں جلالہ اللہ کو اسم میں جلالہ اس میں اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کہتے ہیں ام عقائد میں بھی اور کتابوں میں بھی تفاصر میں بھی, میں بھی. میں, بھی. میں, بھی. میں, بھی. میں بھی اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ذات کا نام کہتے ہیں اللہ کے ذاتی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 آخر میں پہنچ جاتی ہے یا سر پر ہمارے اور بس اصما الحسنات سے اللہ تعالیٰ کے ذاتی و صفاتی تمام ناملات ہیں جب بولتے ہیں اسماع الحسنات سے کون سے نامرات ہیں اور ہمار حسنات اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام یعنی یا اللہ اور صفاتی نام جو سر تمام آسماء الحسنات و اصما الحسنہ جیسے تمام ناموں کو آسما الحسنہ کہتے ہیں اور لفظ جلالا اللہ کے علاوہ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 ہاں جی سب جو ہے اللہ جغل آسماء الحثنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفحت پر بیان کرتا ہے اس لیے ان آسما کو آسماء الفسن کہتے ہیں اور ان کو آسماء صفاتی کے لیے جو جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفحت پر بیان کرتے ہیں ان کو صفاتی نہ ہوتا یہ ڈر جو ہے کل والے ایسے کام واقعہ تھا اور آج آگے پر اسی میں جا عماً اسی عصم اللہ کے مقدمے میں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 شیخ عضو نے اللہ سے نقل کر کے کہا ہے پیارن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے رسول نے فرمایا تبادیسی نے اس میں بے اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں میاں سو ایک اللہ ہے پسند کرتے ہیں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 تجمہ کیا ہو جائے گا اللہ نام بے شک اللہ تعالیٰ کے نام میں آسمائے خوشن مبارک نام ہیں پھر فرمایا میرا تین سو اللہ مگر واحد ایک ان میر اللہ واحد نے عدد کے بعد جب ایک مرتبہ اللہ جاتی ہیں تو مابعد ما اللہ علیہ عدد ماقبل سے نف کی جاتی ہے کتابِ میں لکھا ہوا ہے